ان کے سامنے ایسے لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے ان کی خدمت کے لیے ہر دم ان کے ارد گرد ایسے لڑکے موجود ہوں گے جو نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان کی شکلیں بدلیں گی اور نہ وہ مریں گے بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہوں گے جو کوئی عمل صالح کرنے سے پہلے ہی مر گئے تھے بعض کا خیال ہے کہ وہ مشرقین کے بچے ہوں گے اور تیسرا قول جو بعید از امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا کرے گا واللہ عالم وہ بچے اللہ کے ان مقرب بندوں کو انواع و اقسام کے پیالوں میں مختلف قسم کی مشروبات اور شراب بھر بھر کر پیش کریں گے جن سے ان کے کام و دہن غایت درجہ لطف اندوز ہوں گے جن کے پینے سے انہیں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ نشہ آئے گا اور نہ ہی ان کی عقل متاثر ہوگی اور وہ بچے انہیں ان کے پسندیدہ پھل پیش کریں گے حفظبن کثیر لکھتے ہیں یہ آئے دلیل ہے کہ آدمی کے لیے پھل چن چن کے کھانا جائز ہے اور اس کی تائید اکراش رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرید آیا تو اکراش برتن کے ہر جانب سے لے کر کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اکراش ایک جگہ سے کھاؤ پھر آپ کے لیے کھجور لائی گئی تو اکراش اپنے سامنے سے کھانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ سے چن چن کر لینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ اس لیے کہ ساری کھجوریں ایک طرح کی نہیں ہیں اس حدیث کو ترمزی نے روایت کی ہے اور اسے غریب کہا ہے اور وہ بچے ان کی رغبت اور خواہش کے مطابق انواع و اقسام کی چڑیوں کا بھنا اور پکا ہوا گوشت پلیٹ بھر بھر کر پیش کریں گے